اچھی اچھی نیتیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ثواب ملے گا اور بعض جگہوں پر خوب بڑھے گا ماہ سفر الخیر ماہ راہبر ماہ سفر المظفر جاری و ساری ہے سید اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانۂ پر شمع رسالت عاشق ماہ نبوت پیر طریقت رہبر شریعت الحاج الحافظ مفتی امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا ارس مبارک سفر المظفر کو منایا جاتا ہے اور الحمد دعوت اسلامی تو ہے ہی فیضان رضا تو خوب رضا رضا رضا رضا رضا رضا, رضا الحمد ہو رہا ہے اور یاد رکھیے جب اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے کہوں ذکر صالحین تنزیل الرحمہ صالحین کا ذکر ہوتا ہے نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے اور اعلی حضرت تو نیکوں کے سردار ہیں اتنے بڑے عالم اتنے بڑے مفتی حافظ عاشق رسول ثنافر رسول اور مجدد اسلام اب متقی بہت تھے اعلی حضرت بہت اوساف تھے آپ میں ایک وصف آپ میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ متقی بہت تھے اللہ اکبر ایسا شخص جو لاغر ہو جائے بیمار ہو جائے اور مسجد میں نہ پہنچ سکے یا مسجد میں جائے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا اب یہ اس کا عذر شرن ویلڈ ہے یعنی اس کو رخصت ہے کہ وہ جماعت ترک کر دے مگر اعلی حضرت اعلی حضرت ہے آخری بیماری جس میں آپ نے وشال فرمایا اس وقت بھی یہ حال تھا کہ مزید تک خود نہیں جا پاتے تھے مگر گوارہ نہیں ہے کہ مزید کی جماعت فوت ہو جائے اللہ فقبر تو چار آدمی آپ کرسی پر تشریف فرما ہوتے آپ کو مزید میں اٹھا کر لے کر جاتے اور مسجد سے لے کر آتے بیماری کے عالم میں بھی میرے رضا نے مسجد کی جماعت ترک نہیں کی سبحان اللہ شیخ فانی جو روزے سے عاجز ہے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے فری ادا کر دے تفصیلی احکام نہ فیضانے رمضان میں آپ دیکھ لیجئے یا سخت بیمارے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ قضا کر دے مگر اعلی حضرت تو اعلیٰ حضرت زندگی کے آخری سالوں میں اعلی حضرت کا یہی حال تھا نقاہت بہت زیادہ تھی تو بریلی شریف کا جو ایٹماسفیئر تھا وہاں کا جو موسم تھا انوارمنٹ تھا وہاں روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو آپ نے اپنے لیے یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ مجھ پر روزہ فرض ہے کیونکہ نینی تال میں ٹھنڈک کے باعث روزہ رکھا جا سکتا ہے نینی تال یہ ہند کا وہ پہاڑی علاقہ جو ذرا ٹھنڈا تھا اور وہاں جا کر روزہ رکھنے پر میں قادر ہوں لہذا مجھ پر روزہ فرض ہے اعلی حضرت کی کیا بات ہے یاد رکھیے کہ اماما جو ہے نا شریعت اسلامیہ میں یہ اکالی صلاح اسلام کی سنت ہے سنت مستحبہ اگر کوئی امامہ سجائے گا اس کو ثواب ملے گا اگر امامے کے بغیر نماز پڑھے گا تو نماز میں کوئی کراہت نہیں یہ مکرو تنظی بھی نہیں ہاں امامہ مستحب ہے امامہ شریف باندھ کر نماز پڑھیں گے تو جیسے نماز جمعہ کے لیے آیا کہ ستر جمعوں کا اس کو ثواب ملے گا اگر امامہ باندھ کر وہ نماز جمعہ ادا کرے گا اسی طرح نماز میں جب امامہ باندھ کر نماز پڑھی جائے تو عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے تو اعلی حضرت رضی اللہ تعلق نماز امامہ شریف باندھ کر پڑا کرتے تھے اعلی حضرت کی کیا بات کیا بات ہے اعلی حضرت کی آئیے میں آپ کو اعلی حضرت کے منقبت کے کچھ اشعار بھی سناتا ہوں یہ اعلی حضرت کے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علی رحمت الرحمان کا ناتیہ کلام جو مکتبت المدینہ نے شائع کیا بیاز پاک حامد رضا خان اعلی حضرت کے شہزادے اور مفتی اور بہت حسین تھے اور عربی زبان میں بہت ماہر تھے سبحان اللہ تربیت کس نے کی اعلی حضرت نے سہیان اللہ اور محدث اعظم پاکستان کو محدس اعظم پاکستان بنانے میں حامد رضا خان علی رحمت الرحمۃ الرسمان شہزادہ اعلی حضرت کا بہت بڑا فیضان ہے الحمد تو اس بیاز پاک میں سفر نمبر چونتیس پر اعلی حضرت کی شان میں منقبت کے اشار لکھے ہوئے اور یہ اعلی حضرت کے شہزادے حامد رضا خان کے نہیں ہیں بلکہ یہ لکھے ہوئے ہیں محمد ابراہیم خوشتر صدیقی ان کا مزار جو ہے وہ موریشیس میں بنا ہوا ہے اور دعوت اسلامی والے حاضری دیتے ہیں یہ بھی دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتے تھے چند سال قبل ان کا انتقال ہوا ہے تو بڑے پیارے منقبت کے اشارے انہوں نے لکھے اے رضا مرتا ہوا بالا تیر تین ہوا بالا تیرا ہند تو آرب میں ہوا سہرا تیرا ہند تو آرب میں ہوا سو آہ آہ دیکمانے کا ماں پہلے حق چل ہے فت ترجمہ وہ کیا کل آن کا کرزلاں حشر تک جاری ری یہ فیضان مستفی کا تیرے خواب تیرے حامد کا بلا خش بندائے بندا یہ دربا رہ تیرا تیرا اے رضا مر حبیب صلی اللہ تعالی علا محمد اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تعویز دیا کرتے تھے مگر فی سبیل اللہ اس کا معاوضہ اجرت عوض نہیں لیتے تھے ایک بار کوئی صاحب آئے اور انہوں نے کچھ مٹھائی پیش کی پیڑے پیش کی الا حضرت نے فرمایا کیسے تکلف کیا یعنی کیسے آنا ہوا حضور سلام کے لیے حاضر ہوا کچھ خاموشی چھا گئی فرمایا کچھ کہی, کوئی کام ہے تو کہا نہیں حضور مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا کچھ دیر کے بعد آلہ حضرت نے فرمایا کچھ فرمائیں گے حضور کچھ نہیں آلہ حضرت نے وہ مٹھائی گھر بھجوا دی اپنے کام میں لگ گئے تھوڑی دیر کے بعد ان صاحب نے عرض کی حضور مجھے تعویز چاہی الا حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے فرمایا میں نے آپ سے تین بار پوچھا مگر آپ نے کچھ نہ بتایا اچھا تشیور رکھی اعلی حضرت نے اپنے بھانجے سے جو تعویز بانٹے تھے دیتے تھے تعویز منگوایا ان کو دیا اور ساتھ ہی وہ شیرینی وہ مٹھائی بھی منگوا کر گھر سے واپس دے دی فرمایا اس کو ساتھ لیتے جائیے بہت افرار کیا مگر اعلی حضرت نے اس مٹھائی کو قبول نہیں کیا فرمایا ہمارے ہاں تعویز بکتا نہیں ہے اللہ اکبر اعلی حضرت تعویز دیا کرتے تھے مگر اس کی اجرت نہیں لیتے تھے اس کے پیسے نہیں لیتے تھے یاد رکھیے کہ تعویز کی اجرت جائز ہے مغل ہر اعلیٰ حضرت کا تقوہ تھا آپ نہیں لیتے تھے اور تعویزات اتاریاں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک شعبہ ہے جس سے لاکھوں افراد فائدہ حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ یہاں بھی امیر اللہ سنت کی تربیت سے فی سبیل اللہ تعویزات دیے جاتے ہیں. اعلی حضرت کے پاس استفتا بہت آتے تھے بہت سارے سوالات آتے تھے آپ جوابات دیتے تھے تو ایک موقع پر کسی عیسائیل نے کسی سوال کرنے والے نے لکھا جواب کی جو فیس ہوگی وہ ادا کی جائے گی اس سوال کرنے والے کو معلوم نہیں ہوگا تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب دیا یہاں بحمد اللہ تعالی فتوے پر کوئی فیس نہیں لی جاتی فرمایا بے تعالی تمام ہند نہیں انڈیا ہندوستان اور دیگر ممالک چائنا افریقہ امریکہ عرب عراق سے استفتا آتے ہیں اور ایک ایک وقت میں چار چار سو فتوا جمع ہو جاتے ہیں الحمد للہ والد صاحب کے دور سے لے کر اس دروازے سے فتوا جاری ہوئے اکیانوے برس ہو گئے نائنٹی ون ایئرز ہو گئے ایک کم بان میں اور خود فرماتے ہیں اس فقیر کے قلم سے فتوے نکلتے ہوئے بیاؤنی ہی تعالیٰ اکیاون برس ہو گئے ففٹی ون ایئرز ہو گئے اس سفر کی چودہ تاریخ کو پچاس برس چھ مہینے گزرے اس نو کم سو برس میں کتنے ہزار فتوے لکھے گئے بارہ جلدیں تو فقیر کے فتوا کے ہیںمد اللہ تعالی یہاں کبھی ایک پیسہ نہ لیا گیا نہ لیا جائے گا اللہ حضرت کا خاندان تو علما کا خاندان سلحہ کا خاندان مفتیوں کا خاندان مگر یہ مفتی ابن مفتی ابن مفتی یہ بغیر پیسے کے فتوا جاری کرتے تھے فیس نہیں لیتے تھے اللہ حضرت کی کیا شان ہے سبحان اللہ اللہ حضرت کے تکوا پرہیز گاری کے کیا کہنے آپ کو مٹی کے تیل کی حاجت تھی ایک بار کیونکہ تیل فروش جو تھے وہ ان سے ارشاد فرمایا کہ ایک پیپا یعنی کنستر وہ مٹی کے تیل کی حاجت ہے انہوں نے حاضر کر دیا اعلی حضرت نے فرمایا قیمت کیا ہے عرض کی حضور ویسے تو اس کی قیمت اتنی ہے مگر آپ کم کر کے عنایت فرما دیں اعلی حضرت نے فرمایا جو قیمت عوام سے لیتے ہو وہی ہم سے لو ارجی حضور آپ تو بزرگ ہیں آپ تو عالم ہیں بھلا عام بھاؤ آپ سے کیسے لے لو اعلی حضرت نے فرمایا میں علم نہیں بیچتا, میں علم نہیں بیچتا اور وہی عام قیمت جو عوام والی تھی اعلی حضرت نے مٹی کے تیل کے کنستر کے عوض ادا فرمائی اب یہاں وہ لوگ جو مذہبی لوگ کہلاتے ہیں کسی دینی خدمت پر معمور ہیں وہ اور کریں کہ اگر دنیا بھی کسی کام کے لیے جائیں لائن لگی ہوئی ہے تو دل میں آتا ہے کہ یار میری تو فلاں ذمہ داری میں تو امام مسجد ہوں میں تو محدود ہوں میں تو عالم ہوں میں تو مبلک ہوں میں تو نگران ہوں تو مجھے بھی لائن میں لگا دیا میرا نمبر تو پہلے آنا چاہیے کہیں کوئی شیرینی تقسیم ہو رہی ہے تو نفس ہمارا کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے تو ڈبل ملنا چاہیے مجھے تو زیادہ ملنا چاہیے مجھے تو پہلے ملنا چاہیے اور جو بازار والے ان کا تو روز کا دھندہ ہے ہے ارے مولانا آپ سے کیا لینا ہے بھئی؟ آپ سے کیا پروفٹ لیں اور یوں کر کے وہ زیادہ پروفٹ لے لیتے ہیں دوسروں کے نسبت اچھا آپ گیارہویں شریف کریں گے اچھا وہ کہ بھائی شریف کرنے آیا ہے اب اس کی کھال اتارو اور اور بھی زیادہ ریڈ لے لیں گے اور یہ بڑے راضی ہیں کہ مجھے بڑی رعایت کر کے دیا ہے تو برن اس بندے کو برا بندہ کہا گیا کہ جو دین سے دنیا کا نفع حاصل کرتا ہے وہ اپنی داڑی کو کیش کرواتا ہے امامے کو کیش کرواتا ہے دینی ذمہ داری کو کیش کرواتا ہے کس لیے دنیا کی خاطر یہ محبت کر رہا ہے کسی گاڑی والے سے کہ یہ گاڑی والا ہے اور وہ گاڑی والا اس سے محبت کر رہا ہے کہ یہ داڑھی والا ہے محبت کس کی اچھی گاڑی والے کی یا داڑھی والے کی وہ محبت کر رہے کہ یہ دینی آدمی یہ نیک آدمی ہے اور ہم محبت کر رہے ہیں کہ یہ مالدار ہے یہ پارٹی ہے کچھ دنیا مل جائے گی کوئی نذرانہ مل جائے گا کوئی شکرہ نہ مل جائے گا محبت کس کی اچھی ہے تو بہرحال وہ بندہ برا بندہ ہے جو دین سے دنیا کا نفع حاصل کرتا ہے ہاں وہ دین کے خادم جن کے لیے علماء نے اجرت کی اجازت دی وہ ظاہر اس سے مستفنا ہے جیسے امامت کی اجرت ہے معذنی کی اجرت ہے تعلیم دین کی جو اجرت ہے اس پر علماء نے اجازت دی تو ال اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بہت متقی تھے بہت پرہیزگار تھے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے صدقے ہمیں متقی بنا دے ہمیں پرہیزگار بنا دے آپ کے تکوے کی شان دیکھیے جب کوئی عورت آپ کے پاس بیٹھ کرنے کے لیے حاضر ہوتی سلسلہ رضویہ میں داخل ہونے کے لیے آتی اعلی حضرت اسے پردے کے اس پار بٹھاتے بے پردہ نہیں ملتے تھے عورتوں سے میرے آکا اعلی حضرت اور جب بیت کا سلسلہ ہوتا تو ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا جاتا اعلی حضرت وہ کلیمات توبہ تلقین فرماتے تھے اور عورت کو پردے میں بٹھا کر بیت کیا کرتے تھے اور الحمدللہ للہ فیضان اعلی حضرت سے ہم نے امیر سنت کا بھی طریقہ دیکھا کہ کبھی بھی آپ اسلامی بہنوں کو سامنے بے پردہ نہیں بٹھاتے اور جو بھی علماء حقہ ہیں جامع شرائط پی رہے ہیں. ان کا طریقہ یہی دیکھا گیا اور اعلی حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں سبحان اللہ ایک جگہ ایک بزرگ تھے ان سے ملنے کے لیے اعلی حضرت تشریف لے گئے محدث صورتی رحمتہ اللہ تعالی علیہ بھی ساتھ تھے جب اعلی حضرت وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہیں بے حجابانہ عورتوں سے بیٹھ کر رہے ہیں عورتوں سے بیٹھ لے رہے اور بیچ میں پردہ نہیں ہے اعلی حضرت تو اعلی حضرت ہے. بغیر ملے واپس آگئے گئے اب ملے نہیں کہ شریعت کی خلاوزی ہو رہی ہے آپ نہیں ٹھہرے وہاں پر اور وہ جو بزرگ تھے سبحان اللہ انہوں نے حق پسندی کا کمال کر دیا انہیں جب معلوم ہے کہ اعلی حضرت آئے تھے اور ناراض ہو کر گئے تو اس اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے آ گئے اور اعلی حضرت کی بارگاہ میں معذرت کی اور عہد کیا کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا اب عورتوں کو بیٹھ کرنا ہو تو پردے کے پیچھے بٹھا کر بیٹھ لیا کروں گا اب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے راضی ہوئے اور ان سے ہاتھ ملایا اور انہیں گلے بھی لگایا اعلی حضرت کی کیا بات وہ کیا بات آلہ حضرت کی کہیے واہ کیا بات تو آلہ ہر رت کی کہیے واہ کیا بات تو آلہ ہر کی اس کی میں علی میں دین ساشی بی تک واہ میں دین ساشی بے تک کہیے وہ کیا بات آلہ حضرت کی کہیے وہ کیا حضرت کے صدقے کے ہمیں بھی تقوا اور پرہیزگاری عطا فرما دے مدی چنل کے ناظرین تکوا اور پرہیزگاری کیا ہے اس کے فضائل کیا ہیں تکوا اختیار کرنے کے فوائد کیا ہیں یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے اچھے برے عمل اس میں بہت شاندار مدنی پھول ہیں تقوے کے لحاظ سے کچھ پیش کرتا ہوں اللہ ہمیں اعلیٰ حضرت کے قدموں کے صدقے میں متقی بنا لیں تکوا اختیار کرنے کا قرآن پاک میں جا بجا حکم ارشاد ہوا سورہ سوریا عمران میں ارشاد ہوا تک ترجمہ کنزل ایمان اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق اور جو تقوی اختیار کرے اس کو کیا برکتیں ملیں گی سبحان اللہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالی اسے تنگ دستی سے نجات عطا فرما دے گا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک کا و تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا پارہ اٹھائیس صور طلاق کی آیت نمبر دو اور تین میں اس کا بیان ہے اور قرآن پاک سے ہدایت کون پاتے ہیں متقی تقوی اختیار کرنے والے اس کا بیان پارہ ایک سورہ بقرہ کی آئٹ نمبر دو میں ہے علم سے کس کو نوازا جاتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اس کا بیان پارہ تین سورہ باقرہ کی عائد نمبر دو سو میں جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی قوت عطا فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارہ و تعالی اس کے گنا مٹا دیتا ہے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں گنا بخش دیے جاتے ہیں اس کا بیان پارا نو سوریہ انفال ایٹ نمبر انتیس میں ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارہ و تعالی اس سے ولا تتا فرماتا ہے سورہ جاسیہ میں اس کا بیان ہے اور ڈر والوں کا دوست اللہ جو تکوا اختیار کرتا ہے اسے اللہ تبارہ کا و تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ تبارہ کا وا تعالی اس کی مدد فرماتا ہے جو تکوا اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے جی سنیے مفل الجنتی اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے قرآن پاک میں تقوے کا بیان اس کے فضائل و کمالات عظمت و شرافت فوائد و ثمراٹ کم و بیش نوے مقامات پر ہے نائنٹی ٹائمز تقوے کا قرآن پاک میں بیان ہوا اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکوا عطا فرمائے تقوی کا عمل پر اثر ہوتا ہے اور تکوا کیا ہے حقیقی تقوی یہ ہے کہ تیرا پروردگار عزا اجل تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے تقوی کے بارے میں اور بہت سی معلومات ہیں اور بہت سا بیان ہیں لیکن مختصر وقت میں تفصیلی بیان نہیں ہو سکتا بن العابدین العاب المدینہ کی بڑی پیاری کتاب امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی آخری تصنیف اور اس کو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے تخریج کر کے تفسیل کر کے بہت اچھے انداز سے اس کو جاری کیا ہے تو اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ تقویہ ہوتا کیا ہے وہ حاصل کیسے ہوتا ہے اس کی برکات کیا ہیں تو تقویہ کے تعلق سے منہاجل العابدین میں صفحہ نمبر 160 سو ساٹھ بہت پیارا بیان 160 پر یہ ایک ہی پیج آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ ازل آپ کو اس میں کافی معلومات حاصل ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرمائے اعلی حضرت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اعلی حضرت کے صدقے میں ہمیں تقوا اور پرہیزگاری کی دولت نصیب ہو جائے آمین بجا نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم